وَالنَّاشِقَاتِ نَشْطَا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَا قسم ان کی کے سختی سے جان کھینچیں اور نرمی سے بند کھولیں اور آسانی سے پیریں یعنی چلیں پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچیں پھر کام کی تدبیر کریں کہ کافروں پر ضرور عذاب ہوگا یوں میں خواہش جس دن تھر تھرائے گی تھر تھر آنے والی اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے آنکھ اوپر نہ اٹھا سکیں گے يقولون أئنا لمرضودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كروة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة کافر کہتے ہیں کیا کہ ہم پھر الٹے پاؤں پلٹیں گے کیا جب گلی ہڈیاں ہو جائیں گے بولے یوں تو یہ پلٹنا نرا نقصان ہے تو وہ نہیں مگر ایک جھڑکی جب ہی وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے موسا کی خبر آئی جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل طوا میں ندا فرمائی کہ فرعون کے پاس جا اس نے سر اٹھایا فقل هل لك الى ان فاراه الالايه الكبرى اس سے کہ کیا تجھے رغبت اس طرف ہے کہ سترا ہو اور تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں کہ تو برے پھر موسی نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی فكزد العصا ثم ادبر يسع فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلا اس پر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی پھر پیٹ دی اپنی کوشش میں لگا تو لوگوں کو جمع کیا پھر پکارا پھر بولا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَا تم قن فسا تو اللہ نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا بے شک اس میں سیکھ یعنی سبق ملتا ہے اسے جو ڈرے کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل یا آسمان کا اللہ نے اسے بنایا اس کی چھت اونچی کی پھر اسے ٹھیک کیا وہ اخراح دخر متا الکم اس کی رات اندھیری کی اور اس کی روشنی چمکائی اور اس کے بعد زمین پھیلائی اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو جمایا تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کو فَإِذَا جَاءتِ پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی دنیا تو وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے عن انت من الى ربك تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے تم تو فقط اسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے دنیا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام یا اس کے دن چڑھے صدق اللہ العظیم